وَأَشْهَدُ وَاللَّهِ إلا, إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله وَخَيْرَ الْحَدِيحَ دِيُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وشرل اموری محد و کل محدلہ ربی شرحلی سدری ویس امری وحل القدت اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب یوزعني ان اشکر نعمتك التي انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضاو واسلح لي في زریتی مِنَ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ جمیون تفلحون حضرات محترم اللہ مالک نے اس کائنات کے اندر بہت سی مخلوقات کو بنایا ہے ان مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف اور عزت جس کو عطا کیا وہ حضرت انسان ہے اور یہ بات میں اور آپ یاد رکھیں انسان کا مادہ جو ہے وہ نسان سے ہے یعنی بھولنے والا انسان اپنی زندگی کے ہر قدم اور ہر موڑ پہ بھول جاتا ہے غلطی کرتا ہے یہ اس کی فطرت ہے صورت حجر کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں یہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ من خلق نل انسان ہم نے انسان کو گندے کیچڑ سے پیدا کیا ہے اس کی تفسیر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آتا ہے کہ اللہ مالک نے جب آدم علیہ السلام کو اپنے بابرکت ہاتھوں سے بنایا تو پھر اس کا یہ پتلا جو ہے یہ جنت میں لٹا دیا اور اس میں مفسرین کے دو قول ہیں کہ چالیس دن پڑا رہا یا چالیس سال پڑا رہا اس کے بعد پھر اللہ نے اس کے اندر روح پھونکی تو کہتے ہیں کہ اس وقت جو شیطان ابلیس جو جنت کا ایک باسی تھا اور اللہ کے مکرب فرشتوں میں سے ایک انہیں بھی شمار کیا گیا تھا یہ بار بار انسان کے گرد آ کے چکر لگاتا ہے جب اس نے اس کی کیفیت کو دیکھا اس کے پیٹ اور اس کے خلا کو اور اس کی شہوات جو اللہ نے اس کے لیے بنائی تھی ساری دیکھی تو کہا اس کی گمراہی کے لیے تو اور کسی کی ضرورت ہی نہیں اس کی اپنی خواہش ہی بہت کچھ ہے تو انسان شیطان سے پہلے اپنی خواہش کا ہی غلام ہے وہی اسے بربادی کے رستے پہ ڈال دیتی ہے اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ کے سامنے کوئی بات کرنا چاہتے تو خطبہ پڑھتے ہوئے کہتے ونعوذ باللہ من شرور انفسنا اے اللہ میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی بہترین دعا سکھلائیے جو میں صبح اور شام اللہ کے سامنے پڑا کروں آپ نے جو دعا سکھلائی اس میں بھی یہ کلمات آتے ہیں فاطر السماوات شہادتی رب کل شی انلی کا اشہد اللہ اللہ اللہ انتا ربی او نبی من شر نفسی اے اللہ تو ہر غیب و حاضر کو جاننے والا ہے زمین و آسمان کا بنانے والا تو ہے اشہد اللہ اللہ الا انتا میں شہادت دیتا ہوں تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی علا نہیں ربی اروزی کا شر سے تیری پنا چاہتا ہوں وشر شیطان اس کے بعد شیطان ہے پہلے انسان کو جو انگیخت کرتا ہے وہ اس کا اپنا نفس ہے اس کا اپنا من ہے اس کی خواہشات ہیں یہ اسے برائی پہ آبادہ کرتی ہے اور یاد رکھے پہلی امتوں میں اگر کوئی شخص گناہ کر لیتا تو اس کے لیے واپس واپسی کا رستہ ڈھونڈنا مشکل ہوتا تھا وہ منتیں کرتا پھرتا تھا اینا طریق کوئی ایسا رستہ ہے کہ مجھے واپسی کا رستہ مل جائے میرے گناہ دل جائے مجھے معافی مل جائے مجھ پہ اللہ راضی ہو جائے کوئی ایسا رستہ ہے رستہ نہیں ملتا تھا اور بلکہ بعض روایات ایسی درج کی ہیں کہ اگر ایک آدمی بدکاری کر لیتا تو اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا ساری معاشرے کے اندر جلیل ہو جاتا حق تاکہ یہ تو بہت بڑے گنا ہیں ان قوموں کے لیے تو یہ مشکل تھی کہ پاکیزگی رکھنے کے لیے اگر اس کے جسم پہ کوئی غلاظت پیشاب یا پخانے کی لگ جاتی تو ہم تو دھو کے صاف کر لیتے ہیں ان کے لیے ضروری تھا کہ اتنی جلد کو کاٹ دیں یعنی اتنی مشکلات تھی واپسی کے لیے اللہ مالک نے کتنا رحم کیا اس امت محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی ایک روایت ہے ہم تو صرف اس بات کا اللہ کے حضور شکر ادا کرتے رہیں تو نہیں کر سکتے جو اللہ نے ہم پہ احسان فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ اللہ بن عباس کہتے ہیں کہ قریش کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب آپ اسلام کی دعوت دے رہے تھے قریش کفر کے اوپر جمع ہوئے تھے یہ قلیش اتنا بڑھ گیا جو تکلیفیں دینے والے تھے وہ تنگ آ گئے ایک دن آ کے کہنے لگے للنبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ربک اپنے رب سے دعا کیجئے لن کہ ہمارے لیے صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دے تو آپ نے فرمایا پھر کیا ہوگا وہ کہنے لگے ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وَتَفْعَلُونَ اگر ایسا ہو جائے تو تم اسلام ایمان لے آؤ گے ان سب نے کہا ہاں ہم ضرور ایمان لائیں گے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی فطا جبریل جبریل علیہ السلام آئے فقال اور عرض کرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان نربا کا تمہارا رب جو سب سے بزرگ و برتر ہے وہ فرماتا ہے ان شیتا صفا ذہ بن اگر آپ چاہتے ہیں تو اللہ آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے صفا کو سونے کا بنا دیتے ہیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھے اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی فمن کفر ابادالک اگر اس کو سونے کا بنانے کے بعد بھی ان میں سے کسی نے کفر کیا پھر میں ان پہ ایسا سخت عذاب کروں گا کہ دنیا دونوں جہانوں میں کبھی اتنا سخت عذاب کسی پہ نہیں کیا ہوگا پھر فرمایا ایک اور آپشن بھی اللہ نے دیئے وہ کیا آپ نے فرمایا وہ ان ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو سونے کا نہیں بناتے فتحت لہم بَابُ لہم بابت تمہارے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ اللہ کھول دیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات میں سب سے دانا اور رحمت للعالمین تھے انہوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ اگر ایک بندے نے بھی انکار کیا تو میری قوم کا لوگ سخت عذاب میں مبتلا ہو جائے انہوں نے دوسری اپشن کو قبول کیا اللہ تو ہمارے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دے مجھے سونا نہیں چاہیے تو اب یہ بات ذہن میں رکھے کہ ایک سونے کا پہاڑ اگر ہمیں مل جائے تو وہ اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا اللہ نے ہمیں توبہ کا حق دیا ہے یہ ہمارے لیے قیمتی ہے لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ہم ایک تولا سونا ایک کلو سونا ہمارے لیے وہ زندگی کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے لیکن تو مل جانی اس لیے ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی حالانکہ کائنات کے سب سے دانا اور عقل مند انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صفا پہاڑ سونے کا بن جاتا یہ کلوں نے سیروں میں نہیں منوں میں نہیں ڈروں میں بلکہ اس سے زیادہ وزن بن جاتا پورے مکے کی بستی ساری زندگی و عشرت کی زندگی بسر کرتی وہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے فیصلہ کروایا ہمیں یہ دانائی اور عقل مندی سے سوچنا چاہیے کہ ہمارے نبی نے فیصلہ کیا کیا سونے اور چاندی کو پسند نہیں کیا اپنی امت کے لیے توبہ کا دروازہ کھلوا لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں بند ہیں اپنے وقت پہ کھولے جائیں گے لیکن باب تو جو اللہ کی رحمت اور توبہ کا دروازہ ہے یہ اللہ نے امت محمد الرسول اللہ کے لیے کھول دیا ہے جب تک سورج مغرب سے تلو نہیں ہوگا اللہ اس دروازے کو بند نہیں کریں گے میرے عزیز بھائیوں کتنا احسان ہے اللہ کا ہم پہ کہ پہلی امتیں اگر کوئی گناہ کر لیتا تو وہ اپنے مذہبی پیشواؤں کے پاس جا کے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا کہ بعض بدنیت لوگ جو ہیں ان کو بلیک میلنگ کا ذریعہ بنا لیتے اور لے کے پھر رہے ہیں پھر بھی اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے پردہ ڈالا ہوا ہے جب بھی دن یا رات انسان کوئی اللہ ہم سے کیش نہیں مانگتا اللہ کوئی زیادہ مشقت نہیں دیتا کہتا ہے ندامت کے ساتھ ایک آنسو میرے سامنے بہادو ساری زندگی کے گنا معاف کر دوں گا لیکن یہ حضرت انسان کتنا عجیب ہے کہ یہ پھر بھی اس کی قدر نہیں کرتا یہ اپنے گناہوں کا مسر ہے ایک نیک انسان کا قصہ حضرت ابراہیم بن ادہ ان کے پاس ایک نوجوان وہ بار بار ان کے پڑوس میں وہاں رہتا تھا بڑے دنیاوی شغل میں مبتلا تھا بار بار اسے من کرتے ایک دن تنگ آ گیا کہنے لگا لو جی مجھے کوئی ایسی متأثر کن بات بتلاؤ کہ جس سے میں گناہ چھوڑ دوں ہم جیسا کوئی ہوتا تو اس سے لڑ پڑتا ہے کیونکہ ہم چھوٹے حوصلے والے لوگ ہیں لیکن یہ اللہ والے بہت بڑے بڑے حوصلے رکھتے ہیں کہنے لگے بیٹا بیٹھ جا میں پانچ باتیں تیرے سامنے کروں گا میں تجھے یہ نہیں کہتا گناہ نہ کر لیکن یہ کہتا ہوں تمہیں رزق کون دیتا ہے وہ کہنے لگا یقینی بات اللہ دیتا ہے وہ کہنے لگا دو باتوں میں سے ایک چھوڑ دے یا اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے یا اس کی نافرمانی چھوڑ دے کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے اللہ کے علاوہ رزق کہاں سے ملے گا تو کہا اگر اس کا رزق بھی کھاؤ اور اس کی نافرمانی بھی کرو تو تمہیں حیا نہیں آئے گی کہنے لگا دوسری بات کرو دوسری بات کرنے لگے کس کی زمین پہ رہتے ہو کہا اللہ کی زمین پہ کس نے بنائی ہے یہ اللہ نے کہا پھر اس اللہ کی زمین کو چھوڑ کے کہیں اور گنا کر کے واپس آیا کرو تو کہنے لگا آپ کیسی بات کرتے ہیں شرق و غرب میں کون سی ایسی جگہ ہے جو اللہ کی نہیں ہے تو پھر کہا تمہیں اللہ سے بالکل ڈر نہیں آتا کہ اسی کی زمین پہ رہتے ہوئے اسی کی نافرمانی اور بغاوت اور سرکشی کرتے ہو کہنے لگا تیسری بات کیا ہے کہنے لگے وہاں جا کے بیٹے گناہ کر لے جہاں تجھے رب نہیں دیکھ سکتا اور میرے بھائیوں لکمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنیا ان نہ میرے بیٹے آسمان کی بلندیوں پہ چڑھ کے کر لو یا زمین کی تہو میں غلط کام کر لو تیرا رب اس سب کچھ کو لے آئے گا وہ کہنے لگا کہاں نہ جاؤ جہاں میرا رب نہیں دیکھتا کہ دنیا کے انسانوں سے دیکھنے تو بڑے گبراتے ہو تمہیں اس وقت احساس نہیں ہوتا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے کہنے لگا چوتھی بات کیا ہے کہنے لگے تمہیں مسلمان کی حیثیت سے علم ہے کہ ہر انسان کو ایک دن جہنم کے پل سے گزرنا ہے اور صرف وہ پل وہی کراس کر سکے گا جسے اللہ نے رحم کر دیا اس کی توبہ کو قبول کر لیا تو جس حالت میں تم زندگی بسر کر رہے ہو مجھے بتاؤ اگر اسی حالت میں اس موڑ پہ, پہ پہنچ گئے تو کون تمہیں پار کروائے گا کہنے لگا مجھے کوئی پار نہیں کروا سکا سکتا پانچویں بات کیجئے انہوں نے پانچویں بات یہ کی جب ہر انسان کی ملاقات اس کے رب کے رب ساتھ ٹو ہوگی انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی زندگی کے ہر دن اور رات کے متعلق اسے جواب دینا پڑے گا مجھے بتا اپنے رب سے کیا کہو گے کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا میرے عزیز بھائیوں لیکن یہ بات یاد رکھیں ہم یہ سنتے ہیں اور اس وقت ہمارے دل میں اثرات بھی ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی ہم مسجد کی چار دیواری سے نکلتے ہیں سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہوا ہے پہلی بات تو یہ انسان معافی اس وقت مانگتا ہے جب اسے احساس ہو میں غلط ہوں تو ہمیں تو اس بات کو احساس ہی نہیں ہے کہ میں بھی غلط کر سکتا ہوں ہمارا احساس یہ ہے کہ سارا زمانہ غلط کرتا ہے میں نہیں کرتا جب ہمیں یہ احساس ہو جائے گا کہ میں بھی غلط کر سکتا ہوں اس وقت مجھے احساس ہوگا کہ مجھے بھی اللہ سے معافی مانگنی ہے اور معافی ہماری زندگی کے اتنی ہماری زندگی کے لیے اتنی ضروری ہے اتنی سانس ضروری نہیں جتنی انسان کو اللہ سے معافی ضروری ہے اس کائنات کے سب سے افضل انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں میں ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ستر مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور ہماری گھنٹوں کی مجلس میں ایک دفعہ بھی اللہ کا نام بھی نہیں آتا معافی مانگنی تو بہت دور کی بات ہے ہماری گھنٹوں کی مجلس میں ہماری بہترین مجلس وہ ہے کہ جس میں زیادہ شغل ہو ہنسی مذاق ہو دوسرے کی عزت کو بحال کرنا ہو ہماری وہ بہترین مجلس ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا کوئی گناہ نہیں کیا لیکن اس سے یہ بھول ہوئی غلطی ہوئی کہ اس نے نہ اللہ رب العزت کا نام لیا نہ اس کے رسول پہ درود بھیجا وہ اس طرح ہے جس طرح مردار گدے کی لاش پہ اٹھ کے جا رہا ہے ہماری زندگی کے کتنے لمحے ہیں جو اس طرح گزر رہے ہیں اور ہمیں اس بات پہ احساس نہیں ہے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا میں اپنے رب سے اتنا ڈرتا ہوں ایک دن میں سو مرتبہ اللہ سے موافی مانگتا ہوں یہ کون کہتے ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت نے کہا کہ ان پہ جہنم کی آگ حرام ہے جنت جنت ان کے لیے واجب ہے اللہ نے ہر بات ان کی نظر انداز کر دی اللہ ساری دنیا کے انسانوں کی سرداریوں نے عطا کی اس کے باوجود ان کی کیفیت کیا ہے جی ایشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں ایک رات میری جاگ کھلی میں نے کسی کو سسکیاں بھر بھر کے روتے ہوئے دیکھا میں نے اپنے حواس بحال کیے لائٹیں تو نہیں تھی میں نے ٹٹول کے دیکھا تو میرے سرتاج جناب محمد الرسول اللہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں میں نے اپنا کان قریب کیا اب کیا پڑھ رہے ہیں آپ سجدے میں اپنی پیشانی اللہ کے حضور رکھ کے روڑ کے کہہ رہے ہیں اللہ عرض کمن سختی کا وہ عرض بھی من کلا افسی انت کماس نہیں تالا نفس اے اللہ جب تو سختی کرنے کا ارادہ کرے تو میں تیری عفیت کی پناہ چاہتا ہوں اللہم انی اعوذ برزاکا من سختی کا و بمحافاتی کا من عقوبتی کا اے اللہ جب تو مجھ سے انتقام لینے کا ارادہ کرے تو میں تیری عفیت کی پناہ چاہتا ہوں و اعوذ بکا منکا اے اللہ تیری ذات کے علاوہ کہیں بھی جائے پناہ نہیں لا احسیسا نانا لیک انتا کما اسنیتا تعالی نفسک اے اللہ میں تیری اتنی تعریفیں کرتا ہوں جتنی تیرے شایان شان ہے مجھ میں تو اتنی ہی بھی ہمت نہیں کہ میں تیری تعریف کر سکوں کیا ہمیں بھی کبھی اپنے رب کا احساس ہوا ہے کہ ہمارا رب اتنا عظیم ہے ہمیں اپنے رب کے سامنے اپنی زندگی کے معاملات کا جواب دینا ہے ہم میں سے ہر انسان یہ بے کرتا ہے کہ دیکھا جائے گا جب وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے لیکن میرے عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو اللہ اتنا رحم کر رہا ہے جب تین ہوتا ہے اللہ اپنا دایا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور آدم کی اولاد کو کہتے ہیں کہ ہوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں جب رات طلوع جب رات چھاتی ہے تو اللہ پھر اپنا ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں مجھ سے معافی مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں لیکن ہم میں سے کتنے بند قسمت ہے جو سارا دن اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں نہ انہیں دن کو نہ رات کو احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے معافی مانگ لیں اپنے غلط طرز عمل کو چھوڑ دیں شاید ہم اپنی ذات کو بھول چکے ہیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بلا تک اللہ لوگوں ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اللہ کو بلایا نہیں ہے فان ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت کو فرق نہیں پڑے گا انسان کی اپنی ذات کو فرق پڑے گا جو بھی وہ کرتا ہے اس کا بدلہ اسے خود بھگتنا پڑے گا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح دیکھتے نہ رات آپ ہر وقت یہ کہتے اللہ رب العزت سے استغفار کرتے اور جب اللہ نے صرف استغفار گناہوں کے کفارے کے لیے نہیں یہ درجات کی بلندی کے لیے بھی ہوتا ہے نعمتوں کے شکر کے لیے بھی ہوتا ہے جب اللہ رب العزت نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصرت سے نوازا لوگ آپ کے دین میں دی فوج در فوج داخل ہونے لگے تو اللہ نے حکم فرمایا اذا جاء نصر الله والفتح ورایت الناس يدخلون في دين الله افواجا جب تمہارے پاس فتح اگئی ورایت الناس لوگوں کو دیکھتا ہے فی دین اللہ افواجا تیرے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں اب کیا کرو فسبح بحمد ربك واستغفر اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اور اس سے معافی مانگو اظہار تشکر کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا یہ انسان کی بہت بڑی بھول ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا ہم سے بہت سی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہماری زبان ہمارے ہاتھ ہمارے کردار کی وجہ سے کتنے لوگ دکھتے ہیں اللہ کی ذات جانتی ہے ہمیں خود احساس بازوقات نہیں ہوتا اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم باب التوبہ کے سامنے آ جائیں اللہ رب العزت سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لیں آج وہ بخشنے والا مہربان ہے نبی عباد الرحیم آج وہ اپنے بندوں میں اعلان کرتا ہے تمارا رب بڑا مہربان ہے بڑا درگزر کرنے والا ہے اس سے اپنی خطاوں کی معافی مانگ لو اگر آج معافی نہ مانگ لی مانگی وان نا سا بیک والعذاب پھر اس کا عذاب بڑا دردناک ہے اللہ ہم سب کو اپنے عذابوں سے محفوظ رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت شداد بن اوس اس حدیث کے راوی ہیں صحیح بخاری کے اندر یہ روایت آتی ہے جو صبح یہ کلمات کہتا ہے ان کلمات کو آپ نے سید الاستغفار کہا یعنی استغفار کے سردار کلمے ہیں جو ان کلمات کو ایمان اور عقیدے کے ساتھ پڑھتا ہے اگر اس دن اسے موت آتی ہے تو اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں اگر وہ رات کو یہ پڑھ کے سوتا ہے رات کو موت آ جائے تو اللہ اسے جنت میں داخل کر دیں گے تو کیا ہمارے دلوں میں یہ شوق نہیں ہے کہ اللہ ہمیں بھی معاف کر کے جنت میں داخل کر دے بحثیت مسلمان اپنا اپنے آپ سے سوال کرے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سید الاستغفار سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں اور اپنی راتوں کا آغاز بھی سید الاستغفار سے کرتے ہیں آپ نے کہا کہ جو شخص یہ کلیمات پڑھے اللہ انتر ابیلا اللہ انتا انلم تو نفسی اللہ لا الہ انت اللہ انتا ظلم قد زلمت نفسی فاغفر ذنوبی لا يغفر الذنوب الا انت فگ انت ربی لا اللہ الا انت وانا ابد انا احدی کا وادی کا مستتا تو اور روزوبی کا من شرری ابو الاتی کا لیا و ابو ابی زمبی فخر ضلع انتا اللہ اے میرے اللہ انت ربی تو میرا رب ہے وہ انا ابدو کا میں تیرا غلام ہوں تیرا بندہ ہوں انالی کا وادی کا مستطاط اے اللہ میں جو تیرے ساتھ وعدہ اور معاہدہ کیا ہے اس پہ قائم ہوں لیکن اللہ تیرا حق نہیں ادا کر سکتا اے اللہ میں صرف اتنا کرتا ہوں جو میری طاقت کے اندر ہے اردو کا من اے اللہ میں ہر اس شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھ سے ہوتی ہے ابو اللہ کا بھی نعمت لیا اے اللہ تون نے جتنی نعمتیں مجھے عطا کی ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں وہ ابو ابی اے اللہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں پگ لی اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے لا یغفر الظنوب الا انتا اے اللہ تیری ذات کے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان ان کلمات کے ساتھ اللہ سے التجا کرتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انتا انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی لا يغفر الظنوب الا انتا اے میرے اللہ تو میرا رب ہے میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا ہے فاغفر لی ذنوبی اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے لا يغفر الذنوب الا انت تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں مجھے معاف کر سکتا اللہ فرشتوں کو بلاتا ہے میرے فرشتے ادھر آؤ اللہ کے فرشتے آتے ہیں یا رب العالمین لبائک یا رب العالمین اللہ ہم حاضر ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے اس بندے کو دیکھو اللہ کیا دیکھے یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ تجھ سے معافی مانگ رہا ہے اللہ کہتے اس نے مجھے دیکھا ہے. اللہ نہیں دیکھا کہا مجھے دیکھتا تو پھر کتنا ڈرتا اس نے میری جنت یا جہنم کو دیکھا کہا اللہ نہیں دیکھا کہا اگر دیکھ لیتا تو پھر کیا کرتا جاؤ گواہ رہنا میں نے اس کو معاف کر دیا انسان پھر بھی کیونکہ ہمارے پاس بہی تو نہیں آتی کہ اللہ نے معاف کر دیا انسان پھر اللہ کے سامنے روتا ہے اللہم مانت ربی لا الہ الا انتا انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی سنوبی لا یغفر الظنوب الا انتا اللہ پھر فرشتوں سے بلاتا ہے, انہیں یہی بات کہتا ہے جب پھر انسان تو اس وقت اللہ رب العزت فرشتوں سے معاف کر دیا اللہ تو اتنا مہربان ہے وہ اتنا رحیم و کریم ہے وہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے ہم معافی لینا نہیں چاہ رہے لیکن یہ بات یاد رکھیں معافی لینے کے لیے اس کی شرط یہ ہے کوئی انسان اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہے یا اس نے کسی فحاشی کا برائی کا ارتقاب کر لیا ہے زکر اللہ اسے چاہیے کہ اللہ کے ذکر کی طرف آ جائے ظلم پھر اللہ کے سامنے اپنی معافی کی درخواست کرے اللہ اللہ اور یہ توقع رکھے یہ ایمان رکھے کہ اللہ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں معاف کر سکتا ولم پھر جس گناہ کی معافی مانگ رہا ہے دوبارہ نہ کرے ہماری بعض اوقات معافی تو ہوتی ہے ہم اللہ سے التجائی کرتے ہیں وہ ہمیں معاف بھی کر دیتا ہے پھر ہم سمجھتے ہیں اس کی تو معافی ہو گئی ابھی پھر کر لے لیکن یہ بات یاد رکھیں وہ تو اتنا مہربان ہے پھر بھی ہم پہ کرب کرتا ہے صحیح مسلم کے اندر روایت ہے حضرت ابو اب رضی اللہ تعالی صحابہ کے سامنے توہ کی بات کر رہے تھے تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہا اللہ لکھ لیتا ہے کہا پھر ہم معافی مانگ لیتے ہیں تو کہا اللہ مٹا دیتا ہے کہا اگر پھر غلطی ہو جائے تو کہا اللہ پھر لکھ لیتا ہے کہا پھر معافی مانگ لے کہا پھر معاف کر دیتا ہے پھر اس نے سوال کرنے لگا تو آپ نے فرمایا تم تھک جاؤ گے رب معاف کرتے ہوئے نہیں تھکے گا تو اس لیے آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے اس وقت کو ضائع نہ کریں دو وقت آئیں گے جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا ایک جب موت کا فرشتہ آ جائے گا, انسان کا خرخرا چل پڑے گا تو اس وقت انسان معافی مانگنا بھی چاہے گا تو معافی نہیں ملے گی اس کے اندر پانی گیا مرنے لگا تو اس وقت کہنے لگا اللہ بنو اسرائیل میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں تو اللہ نے کہا اب تیرے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا موت آنے سے پہلے پہلے اگر انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرمانے والے ہیں اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق فرمائے اور دوسرا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا باب التوبہ والرحمہ اللہ کی توبہ کا دروازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا بڑا ہے ایک سوار ستر سال تک اپنی سواری کو بھگاتا رہے وہ اس دروازے کو پورا اس کی چڑائی اس کے پاٹ کو نہیں پورا کر سکتا اتنا بڑا دروازہ اور اللہ روزانہ اپنی مخلوق کو آواز دے کے کہتے ہیں یا عبادی اے میرے بندو تم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو تمہارا رب تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے لیکن معافی کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان ولم ما فالو جو غلطی کرتا ہے اس پہ ندامت ہو اس پہ پریشان ہو پھر یہ عہد کرے کہ آج کے بعد میں یہ کبھی نہیں کروں گا پھر اپنے اللہ کے حضور التجا کرے اور یہ احد کرے کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا تو اللہ رب العزت ان اللہ جمیا اللہ کہتے ہیں مایوس نہ ہونا مجھ سے معافی مانگ لینا ان اللہ یقفروب جمیا تمہارا آپ تو اتنا مہربان ہے تمہیں ایک ہی معافی سے معاف کر سکتا ہے اللہ اکبر ان اللہ یقفر النوب جمیا ان اللہفور رحیم و انیب الا رب قوم ہم رب ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے لوگوں اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ یو لے لو اپنی زندگی کی برائیوں کو چھوڑ دو اپنے معاملات اپنے معمولات کو ترک کر دو اس زندگی کی قدر کرو یہاں تم اللہ کی رضا کے لیے آئے ہو تم اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے نہیں آئے تمہاری خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہوئی ہے وہ انیبو الا ربی لوگو اپنے رب کی طرف پلٹاؤ آؤ اسلیم اس کے فرما بردار بن جاؤ میرا تبلیطی سرون اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے پھر کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا وہ تبھی کم لوگوں اتباع کرو اس بہترین چیز کی جو اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ پہ نازل کی جس کا نام قرآن ہے من من بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اس سے پہلے کہ اچانک تم پہ عذاب آ جائے تمہیں پتہ بھی نہ چلے انتقول حسرت علامہ في جمب اللہ اس سے پہلے پہلے توبہ کر لو کہ پھر مجھے کہنے لگو انت قول النفس یا افسوس مجھے اپنی ذات پہ افسوس مجھے اس کردار پہ کہ میں نے اپنے رب سے منہ مو کیوں موڑا میں ہر وقت مذاق اڑاتا رہا او تقول لو ان اللہ هدانی لکنتم من یہ پھر مجھ سے گلہ نہ کرنا کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دیتا تو ہم اچھے ہو جاتے تکل آزاد <العذار> یہ بھی نہ کہنا جب عذاب کو دیکھو گے لو ان کر تن فاق امین اللہ ایک مرتبہ لٹا دے ہم بڑے اچھے بن کے آئیں گے اللہ اکبر اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے بتاؤ بلا قد جات کا آیاتی تمہارے پاس میری آیات آئی تھی فک جب تبھی کس نے حق دیا تھا میری آیات کو جٹلاؤ ہم میں سے ہر انسان اپنے آپ سے سوال کر سکتا ہے ہم زندگی کے کتنے معاملات ہیں کتنے حکم ہیں اللہ کے جنہیں دانستہ جھٹلاتے ہیں ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں زبان سے بے اقرار نہ کریں لیکن ہمارا عمل اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہماری نظروں میں اس کے دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ ہمارے لیے حسرت اور افسوس بنے گا اور میرے عزیز بھائی جب بھی ایسی باتیں ہو تو کچھ بھائی بڑی دلیری بے باقی سے کہتے ہیں یہ مولوی پاگل ہیں ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں کیا ہمیں زندگی کوئی انجوائے کرنے دیں یہ کیا بات ہے ہر وقت خوف کی باتیں میرے عزیز بھائیوں ہمارا مفاد اس میں نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف دیں اگلی آیت بڑی اہم ہے میرے لیے اور آپ کے لیے بھی اللہ فرماتے ہیں ویو ملقیہ متی تر اللہ دینا کزب اللہ اللہ اس خبیس کا چہرہ قیامت کے دن کالا کر دے گا جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے میں جو کچھ عرض کیا ہے یہ اللہ کہتے ہیں سورت زمر اس کا سیکنڈ لاسٹ رکو اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لیجیے چوبیسواں پارا ہے سورت زمر ہے <تصفح> اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھو اگر اللہ کا یہی حکم ہے اللہ نے یہ ساری باتیں بتا دی ہیں تو اے حضرت انسان ہم غفلت کی نیند سے کیوں نہیں جاگتے ہیں ہمیں کیوں احساس نہیں ہوتا میرے عزیز بھائیوں اس امت کے سب سے افضل انسان سیدنا نبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ دیکھیں کہ جو اچھے لوگ ہیں انہیں کتنی فکر ہوتی ہے اپنی آخرت کی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی اپنی غلطیوں کی معافی کی کتنی فکر ہوتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی بہت بہترین دعا سکھلائیے اور اس کے پڑھنے کا بہترین وقت بھی بتائیے آپ نے جو دعا سکھلائی وہ کلمات بتلاتا ہوں جو وقت بتلایا آپ نے فرمایا جب نماز پڑھو اختتام پہ اتہیات میں بیٹھو اتہیات پڑھو درود پڑھنے کے بعد یہ قبولیت کا وقت ہے اس وقت اپنی نماز میں یہ کلمات پڑھا کرو وہ کیا تھے اللہ انی ظلم تو نفسی ظلم کثیرن وَلَا يَغْفِرُ الذَّنُوبَ إِلَّا أَنتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَرْحَمْنِي إِنَّكَ أَنتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اللہم اے میرے اللہ انی ظلمت نفسی میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے ظلمن کثیراً بہت زیادہ ظلم کر بیٹھا ہوں وَلَا يَغْفِرُ الذَّنُوبَ إِلَّا أَنتَ تیری ذات کے علاوہ مجھے کوئی نہیں معاف کر سکتا لی اے اللہ تو مجھے معاف کر دے مغ من کا معافی تو صرف تجھ سے مل سکتی ہے ورحمنی اے اللہ تو مجھ پہ رحم کر دے انکا کا انتل غفور رحیم یقیناً تو بخشنے والا مہربان ہے اور جس کو معافی مل گئی جو استغفار کرتا ہے اللہ سے معافی طلب کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز صورت نوح کے اندر فرمایا فقل تستغفرو اللہ سے بخشش طلب کرو ان کا نغفارا پہلا انعام یہ ملے گا اللہ معاف کر دے گا دوسرا یورسل تم پہ آسمان سے رحمت کی بارش نازل کرے گا تیسرا انعام ملے یہ ملے گا اللہ دنیا کے اندر مال کے ساتھ مدد کرے گا وہ بیٹے عطا کرے گا ویج اللہ کم جناتن ویج اللہ اور ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں پانچ انعام دنیا اور آخرت کے اللہ رب العزت عطا کریں گے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارً اور سب سے بڑا انام یہ ہے ان اللہ, يحب يحب اللہ اس سے محبت کریں گے اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے اللہ ہمیں توبہ کرنے والا بنائے اقول قولی حادہ و استغفر اللہ الحمدللہ نحمدہو و نستعینہو و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عمالنا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَا وَمَنْ يُذْلِلْ فَلَا حَادِيَ لَا وَأَشْحَدُ وَاللَّهِ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَا وَأَشْحَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ المبارک محمد علی محمد, محمد ان کمہ بارک تعالیٰ ابراہیم والا علی ابراہیم, ابراہیم انکا حمید مجید یہ ایک ساتھی ہے محمد مدثر صاحب انہوں نے آپ سے التماس کی ہے کہ ان کے والد محترم کافی بیمار ہیں ان کے گردے فیل ہو گئے ہیں اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ انہیں شفائے کام لاجلاتا فرمائے یہ ایک بھائی نے کہا کہ میرے بھائی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے ان کے لیے بھی اللہ رب العزت ان پہ رحم فرمائے اور انہیں شفائے کاملہ آج لاتا فرمائے یہ ایک بھائی نے کہا کہ میری بیوی بی ہسپتال میں زیر علاج ہے اللہ مالک ان پہ بھی رحم فرمائے جامعہ دار القرآن و سننا للبنات صدیق اکبر ٹون نزد تحید مسجد دلے کے بانی جناب حاجی بشیر صاحب انتقال کر گئے ہیں انہا للہ و انہا الیہ راجعون انہوں نے آپ سے درخواست کی ہے ان کی مغفرت کی دعا کریں اللہ ان پہ رحم فرمائے ہمارے بڑے بزرگ باپ سعید احمد وفات ہو چکی ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اللہ رب العزت جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہمارے ساتھی ہیں زمان بٹ صاحب یہ عمران سویٹ والے ان کے والد بھی رات کو فوت ہو گئے ہیں اللہ رب العزت جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے سب پہ رحم فرمائے جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کام لاجلا عطا فرمائے ایک بھائی نے کہا میں بہت پریشان ہوں اللہ سے خصوصی دعا کریں اللہ مجھے حلال اور اچھا کاروبار عطا فرمائے اللہ ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے رزق حرام سے بچائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اپنی زندگی کا حصہ بنانی چاہیے اللہ مقف نا بحلالی کا انحرامک وغنِ من بے کا اے اللہ ہمارے لیے حلال کافی کر دے اور ہمیں حرام سے محفوظ فرما دے اور اپنی رحمت اور فضل سے ہمیں غنی کر دے اللہ اسی طرح ایک دعا اللہ کافی کن طیباً طیبا وعملا متقبلا اے اللہ ایسا علم دے جو نفع دینے والا ہو ایسا رزق دے جو پاکیزہ ہو اور ایسا عمل دے جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے ایک آدمی نے سوال کیا ہے میرے دوست نے پرائز بانڈ لیے ہیں وہ کہتا ہے کافی عالم کہتے ہیں یہ سود نہیں ہے میرے بھائی یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کسی مولوی کے حلال کو حرام کہنے سے حرام نہیں ہو جاتا اور نہ کسی حرام چیز کو حلال کہنے سے حلال ہو جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحلال وبین والحرام وبین حلال بھی ظاہر ہے حرام بھی ظاہر ہے وہ بھائی اس کے درمیان کچھ شک والی چیزیں ہیں جس نے اپنے آپ کو شبہات شک والی چیز سے بچایا اس نے اپنے ایمان دین اور عزت کو بچا لیا اور جو شخص شک والی چیز میں پڑے گا وہ بال حرام میں پڑ جائے گا تو یہ پرائز بانڈ جو ہے ہم پیسے دے کے جو کاغذ کا ٹکڑا لیتے ہیں وہ پیسے انویسٹ کرتا ہے اسٹیٹ بینک سود کے کاموں میں اس کا جو سود آتا ہے وہ پھر کرا اندازی کے ذریعے مختلف لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اسلام میں دونوں باتیں حرام ہیں سود کا لینا اور دینا بھی اور کرا اندازی میں بعض لوگوں کو فائدہ دینا اور بعض کو نقصان پہنچانا یہ دونوں باتیں اسلام میں جائز نہیں ہیں یہ ایک اعلان ہے انشاءاللہ اللہ تیرہ مارچ کو ڈی سی کالونی میں ہماری مسجد بنی ہے الحمد وہ تکمیل کے مراحل میں پہنچ چکی ہے اگلا جمعہ افتتاحی وہاں پہ ہوگا اللہ رب العزت اس مسجد کو آباد کرے ساتھیوں نے بڑے خلوص کے ساتھ بنائی ہے بڑی خوبصورت مسجد بنی ہے اللہ رب العزت اپنے اس گھر کو آباد فرمائے مغفرت کے لیے آپ نے جو کلمات ختمے میں بتائے ہیں وہ کہاں سے حاصل کریں آپ تشریف لائیں کون سے کلمات اگر اس کا کوئی لفظ یاد ہے میں آپ کو عرض کر دوں گا یہ کچھ مسائل کے متعلق پوچھا ہے نماز کے بعد تشریف لائیں میں انشاءاللہ آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا اللہم منصرنا ولا تنصر علینا وعیزنا ولا تزلنا وزدنا ولا تنقصنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا للكوم الكافرین اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم دمر اعداء الدين اللهم دمر اعداء الدين اللهم دمر اعداء الدين ازح بالباس رب الناس وبشفع انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغنينا بفضلك من سواك يا واسع الفضل يا واسع المغفرة اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الہ انفسنا ترفتعین واسلح لنا شاننا کلہو لا الہ الا انتا ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک روف الرحیم اللہم آتک رکابنا ورکاب آبائنا من النار اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت عالم به مننا وانت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها اولها واخرها ما نسينا منها وما لم ننسها ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارحم على احوالنا ولا تنظر الى سبحا و اعمالنا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وافنا قبل ذلك ربنا آتنا خير الدنيا وخير الاخره وقنا واصرف عنا شر الدنيا وشر الاخره سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين